<سجل> <سجل> اسلام دین حق کا چراغ نبی پاک صلی اللہ علیہ والی وسلم کائنات کی روشنی واسطے لے کے آئے لے لیکن وہی چراغ ابو لہب نے پھڑ کے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 بنیا سفتوں تو صفائی تکبر غرور تو صفائی کوفر تو صفائی پاکی یعنی کفر تو پاکی یعنی تو دل دی سفائی کو دنیا تو پاکی دل دی بے غیرتی تو پاکی دل دی بے حیائی تو پاکی دل دی یہ ساریا گندیا صفتاں تو دل بھی پاکی ہے ادائی ماں ہے ادی سا کی دل بھی کرو ادھی پاکی ظاہر جسم بھی کرو دون پاکیاں رل کے تے بندہ کا ملی ماں والا بڑ جائے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 سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ رو بولو سبحا اللہ, سبحان اللہ!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 گے سائنسدان اصل نے کون چنگے حدیث دسویسا کافر جبکہ حدیث واسطے حدیث رب داستے اور لا کدھر دیتی کافر ایک کام ہے پروفیسر کا پروفیسر کنو آخد اس نو آکھ جڑا مسلمانوں مسلمان اسلام انگریز دی مرضی کے دی مطابق بگاڑ کے پیش کرے تہذیب انگریزی سکھاوے طریقہ سوچ انگریزی دے اس چھاپ اسلام دلاو آدھے پروفیسر جو فرمائی نے پروفیسر کینوں آدھے چھاپ کا داوے کی دے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 یہ نہیں وی کہ خون کنیا نے سو گئے اسے بتی خون کنیا کے سکے اگر کپڑے کر کری استری بتی بندے کنو سی ہو گئے عورت, عورت, عورت استری کر اس دے لگی تر گئی آپ استری ہو گئی مجھا مری جانور مرن کمبے نال لگ کے نہیں مر گئے فلان مر گیا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 کیوں نہ آتے مر اللہ میں اقبال <سلام> کہ کسے خبر تھی کے لے کر چراہ گے جہاں میں آگ لگاتی پھر مولا بھی آلا, آلا. سمجھ نہیں آئی نے میرا بولو چوچی آواز لال سبحان اللہ آلا. آلا. اور سنو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 اللہ مقبال آ جے ان میں سکول پڑھے جو میں آخیا بدل چکتا جو کی انپڑوں کی تے سبحان اللہ کیا اللہ مطلب اللہ میں اقبال آدھا میرا تجربہ ہے میں سکول والوں بے مان پایا انا پا پایا سمجھ نہیں آئی لے اور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 اسلام دی ایک نوی رواج تعین سنانا جمہوریت دلاف ووٹان خلاف, خلاف. ادھر اکثریت چل دے اسلام حکا نہیں چل رہی اج ایک نمی روایت آم ام بہن اللہ رواج ہے جناب نو سنو نا توجہ ہے رم بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, آن آن اللہ آن میرے ہاتھ چ کتاب کبلا الشر ال آدابر الشرعیہ, ال آداب الشرعیہ محدث امام ابن مفلح ہمبلی بھی تین وچ کتاب ہے جلد نمبر اس کی پہلی صفحہ نمبر بتالی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 معلوم ہو اسلام اکثریت والا کوئی تصور نہیں اسلام ویکھ جائے اگر بہتر بہتیا حضرت عمر میں پسند نہیں کیتا. لیکن رب بھی پسند ہے رسول اللہ بھی پسند ہے حضرت ابو بکر پسند ہے حق والے پسند کیا معلوم اسا حق اق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 جو ہے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ وہ سبحان اللہ استاد دی تعلیم اسلام فرد ہے توجہ اللہ نہیں فرمائی نے استاد دی عزت اسلام فرض لیکن پتہ جی اسلام استاد ہوتا کہڑا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 تین کٹیا نہیں توجہ نہیں فرمائی میں کسمیا پیا تین کبھی استاد ماریا نہیں سکول والے منڈے آئے دن نو پنجی کلو پنجدے نے کہ نہیں ہوئے جی یہ پنجتے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 سمجھ آئی کہ نہیں آئی, آئی توجہ نال بولو سبحان اللہ, اللہ! جل بت واقعی کچھ نہیں دے سکتے لیکن تے بتی کدو ایک بت ویکھنا شرک بت بوت ویکھنا شرک اللہ دے نبی نو ویکھنا عبادت نال بہنا شرک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 سونا رب کرم کرے دے بھی چڑھتا آلی مل گئی بھی فلا گئی اللہ لیکن اللہ اللہ اپنے غیب کسے کسی متلے نہیں کرتا کسی غالب نہیں کرتا اللہ ان مگر اپنے اللہ میں چوجیوں پسند کر لے ان غیب کے متعلق کر چڑ دے غیب دے کے غالب ہوں اے نہیں پڑھن کسی بھی کیونکہ کی انایا کھڑا ہے غیب دا علم دا غیب دا علم تاسا وینے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 دفن کر کے بعد مننے تے ٹھیک نہ من میرے خیال کے مطابق اگر دعا کی دعی جاوے جی میں پہ دسنا بھابی بھی کئی آخن گے یار انج مانگی لے کی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 لاہوروں آ کے مسئلے مسلے بنا جا ختم نہ پڑیا تو پھر کی وہ جو ہویا ہی نہ کچھ بھی نہیں میں آخر و جاہل کٹے دا پوترا اوندی جاندی تینوں اس تجے دا تینوں پتا نہیں لاہوروں آ کے مسئلہ بنا جا ختم نہ پڑیا تو مڑ کی ہوا مر تو کچھ بھی نہ ہویا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 مصیبت دور ہو تے تے رب تعالی دا جنادے تو بندے. اے بھی جو رب نہیں دینا جو نہیں فرمائی نہیں پوچھو جڑا آخ دے تو دا مطلب کیے وقت سلام پھیر کے نہ منگو منٹ نہ منگو دس منٹ بعد نہ منگو ادا گھنٹہ بعد نہ منگو دفنا کے نہ منگو دفنا دے پھر نہ منگو گھر آ کے نہ منگو کسے نے نہ منگو یہ سارا ہوا سے بعد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 امریکہ دے ہاتھوں افغانی مرن تھوڑے تھے او دس بہتے امریکی مرن بہتے تو دسن تھوڑے میں <سطور> <سطور> <سطور> <سطور> چونج لانا تے میں چونج لانا تے کھیلے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 نمازی نہیں بابا جی ایک منٹ کرو پتر جیڑیاں گلا کرنا کی کرنا کی آخنا جی اچھا